اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نشانیوں کا ذکر ہے فرمایا بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں نشانی ہے وَاخْتِلَا فِي و وَالنَّهَارِ رات اور دن کے آنے جانے میں وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ اور اس کشتی میں جو سمندر میں چلتی ہے بِمَا يَنفَعُ النَّاس لوگوں کے نفے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہے وہ پانی کہ جس میں اگر سوئی ڈالی جائے تو وہ ڈوب جائے لاکھوں ٹن لوہا اور بھاری بھاری مشینری اس پانی میں جہاز میں اٹھا لی جاتی ہیں یہ عقل انسان کو کس نے دی ہے اللہ تعالی نے تا فرمائی اما ان سمائی میں جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اس میں بھی نشانی ہے فاحیہ بہل بعد بس اس پانی کے ذریعے اللہ تعالی نے زمین کو آباد کر دیا زندہ کر دیا زمین کے ویران اور بنجر ہو جانے کے بعد وہ پانی اس زمین کو سیراب کرتا ہے فاحیہ پر زندہ فرمایا بہل اردا اس پانی کے ذریعے زمین کو بعد موتی اس کے ویران ہو جانے مر جانے کے بعد وہ بسا اور اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے فی ہاں اس زمین میں من کلّی داب ہر قسم کے جانور وہ تصریف ریاشی اور ہوا کے چلنے میں بھی نشانی ہے آج سائنسدان یہ تو کہہ سکتے ہیں ہوا کا دباؤ کا رخ اس طرف ہے ہوا میں نمی ہے ہوا میں خشکی ہے یہ تو بتا سکتے ہیں مگر نمی کو خشکی میں تبدیل نہیں کر سکتے ہواؤں کے رخ کو چینج نہیں کر سکتے اور آندھی چلے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی وہ صحابل مسفری بین سماعی اور ان بدلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں معلق ہیں اور بیچ میں چل رہے ہیں لیاتن ضرور نشانیاں ہیں لو می یا اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے وَمِنَ النَّاسِ نشانیوں کا ذکر ہوا اور یقیناً عقل رکھنے والا ان نشانیوں کو دیکھ کر رب العالمین کی قدرت کو دیکھ کر رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے وہ آجی کرتا ہے اسی کی عبادت کرتا ہے لیکن مشرکوں نے کیا کیا بت بنا لیے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے فرما مَن من اللَّهِ سے اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے مقابلے میں برابر والے مقرر کرتے ہیں بتوں کو خدا سمجھتے ہیں یو شب الم اللہ ان بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے وہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہاں تک کہ مشرقین کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی بت کو برا کہتا تو وہ بت کی محبت میں آ کر خدا کو نعوذ باللہ بل ذالب اللہ کو برا کہنے لگ جاتے اس قدر ان پر ان پتھروں کی محبت غالب تھی والذین آ اشد حب اللہ اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں ہماری محبت قرآن سے ہے تو اللہ کی وجہ سے قرآن اللہ کی کتاب ہے اس لیے ہماری محبت قرآن سے ہے ہماری محبت خانہ کعبہ سے ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اللہ نے اسے شرف عطا فرمایا ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو اسی لیے کہ اللہ نے انہیں یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا ولادین اور اگر ظالم دیکھیں وہ وقت یاد کریں از یرو نل جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ کہہ اٹھیں گے ان القت اللہ جمی آ بے شک ساری طاقت تو اللہ ہی کی ہے ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور یہ ظاہر ہو جائے گا کہ رب العالمین کے مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں اور انواح شدید الآذاب اور بے شک اللہ تعالی شدید عذاب دینے والا ہے تو اس وقت کے آنے سے پہلے آج ہی وہ رب العالمین کی طاقت کو تسلیم کر لے اور یہ سمجھے کہ میں بے بس ہوں جب میں بے ہوں تو میں اپنے رب کی نافرمانی کیوں کرتا ہوں وہی عزت دینے والا ہے وہی روزی دینے والا ہے وہی بیماریاں دور کرنے والا ہے تو لوگوں کی خاطر کہ لوگ کیا کہیں گے اس کی خاطر اپنے رب کو ناراض کیوں کیا جائے از جب اس قیامت کے دن تبر البیو من الری جن دنیا کے لوگوں کی خاطر لوگوں نے گناہ کیے ہوں گے وہ لوگ ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے جس بچے نے اپنے ماں باپ کی خاطر گناہ کیے ہیں یا جن ماں باپ نے اپنی اولاد کی خاطر گناہ کیے ہیں یا جس قوم نے اپنے سردار کی خاطر اپنے بادشاہ کی خاطر گناہ کیے ہیں یہ بڑے لوگ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے وہ چمٹنا چاہیں گے تو ان کو دور بھگائیں گے وہ کہیں گے ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہے تم کون ہو فرمایا اس جب قبر الدین تو جن لوگوں کی پیروی کی گئی یعنی جو قوم کے سردار ہیں وہ بیزاری کا اظہار کریں گے من ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی اطاعت کی جنہوں نے ان کی فرما برداری کی ور اب اور وہ عذاب دیکھیں گے رشتے ختم ہو جائیں گے کوئی کسی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا بقول الدین اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی جنہوں نے لوگوں کی خاطر گنا کی لَو اَنَّ لنا کر رتن اگر ہمارے لیے دوبارہ پلٹ نہ ہو مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُ منا تو جیسا یہ ہم سے بیزار آج ہو گئے ہیں ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں لیکن اب دوبارہ پلٹ کر دنیا میں جانا نہیں ہے پشاد فرمایا کزا لے اسی طرح اللہ اللہ تعالی انہیں ان کے امال دکھائے گا ان, علیہم ان پر حسرت بنا کر یعنی ان کے سامنے پچھلے آمال ہوں گے اب وہ دوبارہ پلٹنے کی خواہش کریں گے لیکن دوبارہ دنیا میں جا نہیں سکیں گے اب انہیں ایسی حسرت ہوگی ایسی حسرت ہوگی فرمایا اتنی حسرت ہوگی کہ وہ حسرت کے مارے اپنی انگلیاں چبانے لگیں گے وہ ندامت اللہ اکبر کیسی ندامت ہوگی کسی کے ایک لاکھ روپے کھو جائیں افسوس ہوتا ہے اپنی نادانی سے کھو جائیں زیادہ افسوس ہوتا ہے اور جتنی رقم زیادہ کھوئے گی اتنا افسوس اور حسرت زیادہ ہوگی لیکن وہ تو کیسی حسرت ہے کہ ایمان برباد ہو گیا تو ہمیشہ جہاننا میں جلنا ہے اما ہم بےخاری جینا مینار اور وہ جہنم سے کبھی بھی نکلیں گے نہیں